بسم اللہ الرحمن اللہم اللہ محمد محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنو باشا ورسو بات باقی تمام سامعین فارح گرامی بردراہ سب کو شموسن باشی سرماس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر چار سو اٹھاون سو ہے چار سو اٹھاون جو ہے عورادہ ابداوش شریف کے شروع سے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور سو جو ہے عوراد فتھح کا الحمد للہ درس نمبر آٹھ سو ہے سو درسوں پہ پہنچا ہے سو درس ہو چکا ہے اوراد فتھیہ کا اور ہمارے سلسلے دس کے فہلا سا ملک الجبار میں ہیں اور ملک الجبار میں سے لا الہ اللہ نمبر تینتیس کی توضیع ہے اللہ, اللہ دلیل الحائرین اس مقدس اللہ دعا خلمات میں لفظ دلیل اور حائرین کے توضیح آپ لوگوں کو کل کی درست میں دیا تھا اور ذہ میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا حائرین یعنی کیا حیران سے ہے آشب حال پریشان حال تو انسان جو ہے ہاں جی آشب حال پریشان حال ہونے کی بہت سے وجوہات ہوتی ہے جیسے مطلب کبھی کوئی مسافر ہے جو کسی صحرا میں راستہ گم کر دیتا ہے اور اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا میں نے کس جانب سفر کرنے کدھر جانے وہاں انتہائی کوئی راستہ دکھانے والا بل نہ ہو تو پریشان ہو جاتا ہے اور کبھی انسان خود یا اس کے آلیال میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہاں جی طرح طرح کے لاکھوں پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹروں سے ٹیسٹ بھی کراتے ہیں ڈاکٹروں کو دکھاتے بھی ہیں لیکن بیماری کا کوئی تشخیص نہیں ہو پاتا ہے تو وہاں بھی انسان سخت پریشان ہو جاتا ہے ہاں جی اور اس کے جو اور کبھی ماں باپ جو اولاد بگڑ جاتے ہیں منعارف ہو جاتی ہیں اور اس گھر ممکن کوشش کرنی ہو اس کے اصلاح سے آج ساتھ جاتے ہیں آج کل موالی ہو جاتے ہیں اور کبھی خود خود انسان جو مختلف نظریات عقائد افکار کا شکار ہو جاتا ہے اور صحیح غلط کی تشخیص نہیں کر پاتا اور شخص پریشان و عاشق تحال متردد اور شک کا شکار ہوتا ہے ہاں جی یہاں تک جو کل کے درس میں آلو کو بتایا تھا چونکہ یہ اس درج سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے اس طوری عبادت کو دہرایا ہے اصل درج جو ہے یہاں سے اب, اب ان اب یہاں سے جو ہے آج کے درست کا حصہ ہے چار سو اٹھاون اور سو اور ان تمام پریشان کن حالات میں جو میں نے چار آپ کو مختلف حالتیں بتایا لیکن اور بھی سینکڑوں حالتیں ہوتی ہیں انسان کے پریشان ہونے کی ہاں جی ایک دکاندار ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا ہے ہاں جی تو وہ پریشان رہتے ہیں بھائی کیوں نہیں چل رہا اسباب پتہ نہیں چل رہی تو اسی طرح جو ہے انسان پریشان ہونے کے تو اور ایسی پریشانیاں جس سے نکلنا مشکل محسوس ہوتا ہے ایسی پریشانی کے اسباب لل بہت ہوتے ہیں تو ان تمام پریشان کن حالات میں ہاں جی کن حالات متردد اور شکوک و شبہات کے شکار ہونے کی وجہ سے حیران و اشگتا حالی کے وقت انسان حقیقت میں اور بالحق ہماری رہنمائی فرمانے والا رہنما و ہدایت دینے والا اور ان پریشان کن و حیران و پریشان و اشگتا حالات سے نکالنے والا اور ہماری دس رسی فرمانے والا اللہ ہی کے ذات احمد سے ہمیں اس بات پر پہتا یقین ہونا چاہیے اللہ ہے جو ہمیں تمام پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے ہاں وہی ہمیں جو ان تمام مشکلات سے نجات دلانے والا وہ پاک ذات ہے جو ہمیں مختلف اسباب و وسائل اور رہنماؤں کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے ہاں جی کبھی بیمار ہیں اللہ آپ کے زین میں ڈالتے فلان ڈاکٹر کے پاس جاؤ سو ڈاکٹر کے پاس یہ اعلاج نہیں ہوا اب زین میں ڈالتے فلاں ڈاکٹر وہاں سے اعلاش ہو جاتے ہیں ہاں فلاں معامل کے پاس جاؤ ذہن میں ڈالتا ہے اس کے پاس جاتا ہے شفا ہو جاتی ہے تو اس طرح جو ہے کبھی جو ہے جیسے نظریات میں عقائد میں پریشان ہو سوچ سوچ کے سمجھ نہیں آتا ہے تو دل میں اللہ الخاب حرماتے بھئی فلان بزرگ کے پاس جاؤ ہاں اس سے جو رہنمائی لے لو دل میں اس, اس القاع کے ذریعے سے اس بزرگ سے رہنمائی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بیچ دیتے ہیں جس سے بندوں کی پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے مختلف اسباب وسائل اور رہنماؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے اسباب کے ذریعے وسلم کے ذریعے اور کبھی جو خود اللہ جو ہے اور کبھی خود بندے مومن کے دل میں اور دل میں اور اس آشفتہ حال بندے کے دل میں اس مشکل کا حل القاع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ علق فرماتا ہے اس کوئی مشکل نہیں اس طرح اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں اور شک و تردد سے نجات دلاتا ہے خواتین امور ہوں یا دنیاوی امور پریشانی ہر پریشانی و حیرانی و شک و تردد سے نکالنے والا وہی ذات پاک ہے کیونکہ وہی پاک ذات عالم الغیب اور شہادت ہے غیب اور شہادت دونوں کو جاننے والا وہی اللہ ہے جن چیزوں کا ہمارے حواص در نکا اللہ ان کو بھی جانتا ہے اور جن چیزوں کا ہمارے حواس ہم سے ان کو بھی اللہ جانتا ہے اس کائنات میں سے ایک درہ بھی ہاں جی ایک درخت کا پتہ بھی ایک دانہ بھی اللہ کے علم سے خارش نہیں ہے اور تمام بندوں کے احوال سے وہی پاک ذات آگاہ ہے اسی کو بتائیں کہ اس کے بندے کس حال میں ہیں پریشان حال میں پریشان حال, حال میں ہیں یا اسودہ خیال ہاں جی بیمار ہیں یا صحت مند ہاں جی فقیر و تاندس ہیں یا امیر و دولت مند چونکہ وہ پاک ذات جو ہے عالم بے احوال بندگان ہیں لہذا وہی ذات پاک ہی ہمیں پریشانی سے نکال سکتا ہے نیز و کاغذات ہر چیز پر قادر بھی ہیں آپ کی مشکلات جتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو آپ کی پریشانیاں جتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو اللہ کے اندر کوئی مشکل نہیں والا کل شین کرین بادشاہ ہے ہر وہ کسی کو مشکل سے نکالنا چاہیں کسی کو پریشانی سے نچاتے ہیں اس کے کوئی مشکل نہیں کیونکہ والین کرین بادشاہ ہے ہاں جی ہر چیز پر قادر بھی زیادہ پاک ہی ہیں لہٰذا وہی کاغذات ہی ہمیں ہر مشکل و پریشان پریشانی پریشان حالی ہاں جی ہر مشکل و پریشان حالی و شک و تردد سے نجات دلا سکتے ہیں تو یہ لا الہ لہ لہ دل الحرن کے ذریعے توضی دیا تھا اب اس دعا کا کملی تجمہ لا الہ لہ لہ دل ہارن اس کا تجمہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہاں جی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی علاقے پولیس نہیں, نہیں اللہ کے سوا, سوا یہ سر تجمہ لوگوں نے بتایا سب صحیح جو حیران و پریشان دلی الحاق تجمہ جو حیران و پریشان وہ شفتہ حال لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے دلیل الحارن ہاں جی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی اللہ حیران و پریشان و آش حال لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. بندوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. ان کے دس رسی حل مارنے والا ہے. تو اس لحاظ کی تھوڑی سی توضیع ہاں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود و عبادت نہیں لال اللہ کی توضیح ترجمہ جو حیران و پریشان و آشبت حال لوگوں کی رہنمائی رہبری کرنے والا ہمیں اس مقدس دعا کو خلوص دل سے ہر پریشانی و حیرانی کے مواقع پر مواقع پر پڑھنا پر چاہیں ہاں جی خواہ وہ پریشانی ہماری صحت ہو سلامتی سے متعلق ہو جیسے بیمار ہیں کوئی علاج معاوجہ کے لیے صحیح ڈاکٹر نہیں مل رہا یا بیماری کا تشخیص نہیں ہو رہا ایسے مواقع پر اس مقدہ دعا کو ورد زبان رکھیں اور اللہ سے رہنمائی طلب کریں یا کاروباری امور میں پریشان ہوں پریشان ہیں جو بھی کرنے لگتے ہیں نقصان ہی ہوتا ہے تو اللہ سے اس دعا کے ذریعے سے رہنمائی طلب کریں کہ وہ زاد ہمیں ایسی کام یا کاروبار کی راہبری کریں جس میں ہماری محنت پھل دیں ہاں جی؟ یا یار رائے حق و ہدایت کی تلاش میں حیران و پریشان ہو اور حق و باطل و سچ و جھوٹ میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے اور انسان پریشان ہو جائے تو اس مقدس دعا سے متمسل ہو جائیں اور اللہ دلیل الہارین سے راہبری و رہنمائی طلب کریں حضا نگر کیونکہ اللہ ہے جو کہ یہ من شاء اللہ شرات ہاں جی اللہ جس کو چاہے سیدھے راستہ تو رہنمائی فرماتا ہے تو سیدھے راست رہنمائی کرنے والا وہی ذات دوسری مقام پر اللہ خود فرماتا ہے ہما یہ دھی اللہ فلاح مزل اللہ جس کو اللہ ہدایت دے کے آپ کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا ہمیں یوزیل ولا حدِ اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی رہنما اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں تو اسی ذات اگدس کے دروازے کو ہاں جی کھٹ کھٹا کر ہی رائے حق پا سکتے ہیں انسان اور ہر قسم کی حیرانی و پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اصل بات یہ کہ ہمیں ان مقدس دعووں پر کتنا یقین ہے اور اللہ دانیل الحارین ہونے پر کتنا ایمان ہے آپ جتنی یقین و خلوص سے پکاریں گے اسی حساب سے اللہ رہنمائی فرمائے گا ہاں جی کیونکہ اللہ پیارے نبی نے حجن فرمایا ہے اور خود سے اللہ خود فرماتے ہیں انا ان دزن المومن میں مومن کے گمان کے حساب سے اس سے کرتا ہوں یعنی اگر مومن کو میرا اس بات پر یقین ہو کہ میں اللہ ضرور اس کو ہدایت کرے گا میں اللہ ضرور اس کی رہنمائی کرے گا میں اللہ ضرور اس کو ہر پریشانی سے نجات دلائے گا میں اللہ ہی اس کو شفا دے گا اللہ ہی مجھے شفا دے گا اور اس یقین کے ساتھ جب وہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ فوراً اس کے رس رسی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کی یقین میں کمزوری ہو شاید اللہ کرے میں شفا دے شاید اللہ مجھے پریشانی سے حجاد دلائے اس طرح یقین نہ ہو ہاں جی یقین کے بغیر اللہ سے دعا کریں گے تو وہ دعا اتنی کارآمد نہیں ہوتی ہے وہ دعا جلدی اجابت نہیں ہوتی ہے ہاں جی لیکن یقین کے ساتھ حیدان گھر میں ہمیں اس میں شکی کوئی گنجائش نہیں اللہ ہی ہے نا جو ہر پریشان حال کو پریشانی سے نجات دلانے والا اور نجات کے اسبام فراہم کرنے والا اور نجات کے راہیں دکھانے والا ہر چیز اللہ ہی ہے اسی نے انبیاء کو ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے اسی نے آسمانی کتابوں کو ہمارے ہدایت کے لیے بھیجا ہے اسی نے جو ہے آئم الود اولیاء کرام کو ہداعت کے اعلیٰ مقامات پر پوچھا گتوں میں بھی تو وہی اللہ ہے جو بندوں کو سے بہت شفقت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ہاں جی تو وہ اللہ ہمیں بے یار مددگار کیسے چھوڑے گا بندہ اگر یقین کے ساتھ اللہ سے اہداف مانگیں گے اللہ سے شعبہ مانگیں گے اللہ سے پریشانیوں سے نجات مانگیں گے تو وہ دیر یا نزدیک ضرور بندے کی دس رسی فرمائے گا اور اس کو ہر نو پریشانی سے نجات دلائے گا ہر نو حیرانی اور شبتحالی سے اس کو نکالے گا اس سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا کیونکہ وہ دلیل الحرین ہے لہذا جو ہے میں نے یہاں پر یہ توجہ دیا کہ یہ جو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس مقدس ان مقدس دعاؤں پر کتنا یقین ہے اور اللہ دلیل الحرین ہونے پر کتنا ایمان ہے آپ جتنی یقین اور خلوص سے بکاریں گے اسی حساب سے اللہ رہنمائی فرمت ہے اللہ ہم سب کو ان عظیم دعاؤں ہاں جی نظیم ان دعاؤں کی برکات سے حجاب ہونے کی فرمائے صیب یا رب العالمین اللہ ماء اللہ محمد